ہجامہ کی مسنون تاریخیں اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے حجامہ کا بہترین دن سترہ انیس اور اکیس تاریخ کا دن ہے اور میں معراج کی رات فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا تو انہوں نے کہا اے محمد ہجامہ کو لازم پکڑیں جو بیماریوں سے عاجز ہوں جو صحت کے طلبگار ہوں جو سنت کے عاشق ہوں وہ حجامہ کی طرف متوجہ ہو جائیں حجامہ کا مبارک عمل احادیث صحیحہ سے ثابت ہے یہ اجاز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور علاج ربانی ہے یہ کرامت ہی کرامت ہے شیطان کو چونکہ اس سے تکلیف ہوتی ہے اس لیے وہ اس سے ڈرتا ہے سست کرتا ہے اور اس کے بارے میں شبہات ڈالتا ہے شیطان ہمارا دشمن ہے وہ ہمیں بیمار کمزور اور ناقص دیکھ کر خوش ہوتا ہے